لار بندے راستے میں اس طرح چلنا کہ نہ کسی کو اپنے آگے سے ہٹائے نہ کسی کو تکلیف پہنچائے قوت سے پاؤں اٹھائے اور قدم اس طرح رکھے کہ آگے کی طرف ذرا انسان جھک جائے گویا کہ انسان کسی بلندی سے پستی کی طرف اتر رہا ہے جب کسی سے بات کرنا ہو یا کسی کی طرف دیکھنا ہو تو پورا چہرہ اس کی طرف پھیر لے جب تک وہ بند خود اپنا چہرہ نہ پیر لے تب تک خود اسے سے منہ نہ پیرے جب چینک کا آئے تو آواز پست کر لے اور رومال یا ہاتھ منہ پر رکھ لے اور الحمدللہ کہے اور جب کوئی دوسرا چین تو تورحمت اللہ کہے جماعی آتے وقت جمائی کو روکنے کی کوشش کرے اور کوئی جملہ منہ سے ادا کرے الحمدللہ استغفر اللہ وغیرہ کہنا گھر پر مہمان آئے تو اس کی عزت اور اکرام کرنا کسی شخص نے آپ کی مہمانداری جان بوجھ کر نہ کی لیکن جب وہ آپ کے گھر آئے تو اس کی مہمانداری کرنے کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے اپنے اوقات میں کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے کچھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے رکھے